وک اللہ بول عالعتن فنار الفافی بماف صحیح یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے ان احادیث کو اس کتاب میں اس انداز سے ذکر کیا گیا ہے کہ تقرار سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے پہلا مقصد عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے دوسرے دوسرا مقصد علم اور علم سے متعلقہ امور پر مشتمل ہے اور تیسرا مقصد عبادات کے بارے میں ہے اس تیسرے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان کتب میں سے بارمی کتاب وہ حج اور عمرے کے اعمال کے بارے میں ہے اور پھر اس بارمی کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں ان میں سے پہلی فصل اعمال الحج و احکام حج کے اعمال اور حج کے احکام کے بارے میں ہے اور اس پہلی فصل میں کئی ایک ابواب ہیں ان ابواب میں سے آج ہم جس باب کی آخری حدیث کا مطالعہ کرنے لگے ہیں وہ باب نمبر چودہ ہے باب وجوہ الاحرام یہ وہ باب ہے جس میں احرام کی انواع احرام کی اقسام حج کی اقسام وغیرہ کا تذکرہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حج کی تین اقسام ہیں حج افراد اج تمتو اور اجے کران تو اس بارے میں جو احادیث یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ہم پڑھ چکے ہیں بس ایک حدیث رہ گئی ہے اور وہ ہے حدیث نمبر سات سو اسی قاف اس کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے دونوں امام ہیں امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے اور یہی مرادہ ہوتا ہے قاف سے قاف اتفاق کس کا اتفاق امام بخاری کا اور امام مسلم کا آن ابن عباس رضی عنہما قال جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ صرویت ہے وہ کہتے ہیں کانو یر فی اشر الحج من افجر الفجور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ کون سے لوگ یعنی کہ کافر لوگ اسلام آنے سے پہلے کے لوگ اور اسلام آ جانے کے بعد بھی جو لوگ کافر رہے اسلام قبول نے کیا وہ لوگ تو کان و ورنا وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے وہ یہ خیال کرتے تھے ان کی یہ رائے تھی کہ انضلعمر تفیع الحجی کہ حد کے مہینوں میں عمرہ کرنا من افجر الفجود فلاد زمین پہ کیے جانے والے بدترین گناہوں میں سے ایک ہے ہج کے مہینوں میں ہج کے مہینے جی کون سے ہوتے ہیں جی سب سے پہلے شوال, شوال، پھر القادہ جی پھر جی الحجہ جی جی تو ان مہینوں میں عمرہ کرنا جی اس کو وہ لوگ کیا خیال کرتے تھے زمین پہ کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ سمجھا کرتے تھے اور یہاں میں افسوس سے کہنا چاہوں گا آج یہ سوچ تو موجود نہیں ہے لیکن ایک ہلکی سی غلطی یعنی کہ کافروں کے لحاظ سے ہلکی غلطی ورنہ مسلمانوں کے لحاظ سے بڑی غلطی وہ ہو رہی ہے کہ آج یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جو حج کے مہینوں میں عمرہ کرے گا وہ اگر حج نہیں کرے گا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو سعودیہ میں موجود ہوتے ہیں وہ اس فتوے کی وجہ سے ان مہینوں میں عمرے سے محروم رہتے ہیں، عمرہ نہیں کرتے کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حج کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ملے گی حج کا حج کی جو حج کا اجازت نامہ ہمیں نہیں ملے گا تو ہم نے عمرہ کر لیا حج نہ کر سکے تو مسئلہ بن جائے گا تو اس غلط فتوے کی وجہ سے بہت سے لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کی سعادت سے محروم رہتے ہیں جب کہ صحیح بات یہ ہے کہ عمرہ کبھی بھی کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت میں ممنوع نہیں ہے تو عبدالبی عباس کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے یہ خیال کیا کرتے تھے کہ حد کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین پہ کیے جانے والے بدترین گناہوں میں سے ایک ہے وہ یجال المحرم سفرا دوسرے نمبر پہ وہ کیا کرتے تھے وہ محرم کو سفر بنا دیتے تھے محرم کے مہینے کو سفر کے مہینے کے نام دے دیتے تھے اب محرم کا مہینہ آپ جانتے ہوں گے کن مہینوں میں سے ہے حرمت والے مہینوں میں سے ہے حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں یعنی کہ ایک تو محرم ہو گیا اور محرم سے پہلے کیا ہے ذوالحجہ وہ اور اس سے پہلے کیا ہے رجب زلقادہ رجب تو زلقادہ، ذوالحجہ محرم یہ تین مسلسل ہیں اور چوتھا مہینہ الگ ہے وہ کون سا ہے رجب, رجب تو یہ چار مہینے حرمت والے مہینے جی ہیں جی وہ تھے حج والے مہینے اور یہ کون سے حرمت والے جی ان میں سے ذوالقادہ اور ذوالحجہ یہ ادھر بھی شامل ہیں ادھر بھی شامل ہے ذالحجہ جی یہ دل حرمت دل والے مہینے بھی ہیں اور یہ حج والے مہینے بھی ہیں اور شوال جو ہے وہ حج والے مہینوں میں سے ہے لیکن حرمت والے مہینوں میں, جی جی میں, میں سے نہیں ہے اور رجب اور ایسے ہی محرم رجب اور محرم یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہیں لیکن حج والے مہینوں میں سے نہیں ہے تو یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے ایک تو حج والے مہینوں میں عمرہ کرنے کو بہت بڑا جرم سمتے تھے بہت بڑا گناہ سمتے تھے دوسرے نمبر پہ محرم والے مہینے کو کیا بنا دیتے تھے سفر اور یہ وہ چیز ہے جس کی جانب قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا ہے ان من نسی زیادت الفل قفری غل و بہلین کفر ول نہ آمہ کہ جس مہینے میں ان کا پروگرام بن جاتا لڑنے کا تو اس مہینے وہ مہینہ اگر حرمت والا ہوتا تو اس کا نام تبدیل کر دیتے یعنی کہ عجیب و غریب انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا تھا عجیب و غریب طریقے سے کس کو شریعت کو تو عباس کہہ رہے ہیں وہ جال محرم وہ کیا کرتے تھے محرم کے مہینے کو کیا کیا نام دیتے تھے سفر کا وہ یقولون اور کہا کرتے تھے ادا برد دبر ادا برد دبر, دبر کس کو کہتے ہیں دبر ان زخموں کو کہتے ہیں جو اونٹوں کو اس وقت لگ جاتے ہیں جب آپ ان کے اوپر سواری کرتے ہیں آپ مسلسل سواری کرتے رہیں لمبا سفر کریں مہینے کا دو مہینے کا تو اب وہ اونٹوں کے اوپر کیا رکھا جاتا ہے پالان لکڑی کا پالان رکھا جاتا ہے وہ بار بار ایک ہی جگہ پہ لگتا رہے گا لگتا رہے گا لگتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا زخم ہو جائے گا تو جب لوگ حج کے لیے آتے تھے تو مسلسل سواری کرتے تھے ایک مہینہ سفر کر کے آ رہے ہیں اور پھر منہ عرفات مزلفہ وہاں پہ بھی انی اونٹوں پہ جاتے ہیں پھر واپس اپنے ملک میں جاتے ہیں اپنے شہر میں جاتے ہیں تو مسلسل سواری کرنے کی وجہ سے اونٹوں کی پشت پہ زخم آ جاتے تھے تو کہا کرتے تھے اذا برد دبر جب اونٹوں کی پشت کے اونٹوں کی پشت کے زخم ٹھیک ہو جائیں کیا ہو جائیں ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک ہو جائیں وہ اثر اور زخموں کے نشان مٹ جائیں اثر کیا کہتے ہیں نشان تو یہاں پہ دو مطلب دو مطلب مراد لیے جا سکتے ہیں دو, دو چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں نمبر ایک کہ زخم بھی ختم ہو جائے اور زخم کا نشان بھی ختم جائے ختم ہو جائے مٹ جائے دوسرا یہ کہ جب اونٹ سواری کر کے گئے ہیں تو ان کے پاؤں لگتے رہے راستے میں وہ پاؤں کے نشانات ختم ہو جائیں تو کیا کہتے تھے ادا برت دبر جب اونٹوں کی پشت پہ آئے ہوئے زخم ٹھیک ہو جائیں وہ اثر اور زخموں کے نشان نشان بھی مٹ جائیں ون سلقا سفر اور سفر کا مہینہ گزر جائے جی سفر کا مہینہ گزر جی جائے, جی جائے حلۃ العمر لیمان تو اس کے لیے عمرہ حلال ہو گیا جس نے عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کب پھر حلال ہوگا نمبر ایک اونٹوں کی پشتوں پہ جو زخم لگے ہوئے ہیں ان کی کمر پہ جو زخم لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہو جائیں ٹھیک ہو جی جائیں بلکہ زخموں کے نشان بھی مٹ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے یعنی کہ حاج کا ہوتا ہے ضرور میں اس کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے محرم اس کے بعد کون سا آتا ہے سفر تو کہتے ہیں سفر کا مہینہ گزر جائے تو حلت العمر لمن اعتمر اب عمرہ حلال ہوگا اس کے لیے جو عمرہ کرنا چاہے یہ ان کا اصول تھا اور یہ الفاظ انہوں نے بنائے ہوئے تھے ایک ہی وزن پہ اذا برد دبر وافل اثر ون سفر حلت لمن اعتمر را ردمن را را نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صبی حلٰۃ محلی نبی الحج عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کافر لوگوں کے یہ عقائد بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نام آئے کس کام کے لیے حج کرنے کے لیے جس کو حجت الوداع کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نام آئے چار ذو الحجہ کی صبح چار ذو الحجہ کی صبح. صبح آپ اور آپ کے صحابہ کے نام ذو الحجہ کی صبح آئے مہلین بالحجی جی. حج کا تلبیہ کہتے ہوئے کیا کہتے ہوئے حج, حج, حج. کا تلبیہ کہتے ہوئے عمرہ تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس حج کو کیا بنا لیں عمرہ بنا لیں یعنی کہ تم لوگ مکہ سے نیت کر کے آئے ہو کس کی حج کی لیکن تم لوگ طواف کرو صفا مروہ کی صحیح کرو اور اپنے بال کٹوا لو یا منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ تمہارا عمرہ ہو گیا اور آٹھ دن اجا کو مکہ سے ہی نیت کر لینا کس کی حج کی تو عمرہ بھی ہو جائے گا اور حج بھی ہو جائے گا اور کون سا حج بن جائے گا حجمتو حجمتو کیا ہوتا ہے کہ آپ حج کے مہینوں میں مقاص سے عمرے کی نیت کرتے ہیں اور عمرہ کر کے مکہ میں پہنچ کر عمرہ کر کے آپ کیا کرتے ہیں حلال ہو جاتے جی ہیں جی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر مکہ ہی سے آپ آٹھ طریق کو حج کا تلبیہ کہتے ہیں حج کا احرام باندھتے ہیں حج کی نیت کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں حج تمتو تمتو کے لفظی منع کیا ہوتا ہے فائدہ اٹھانا تو جو حج تمتو کرتا ہے وہ دو طرح کا فائدہ اٹھاتا ہے نمبر ایک ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لیا حج بھی کر لیا تو ایک سفر سے دو فائدے اور دوسرے نمبر پہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا تو حرام کی پابندیوں سے آزاد ہوگا تو یہ بھی فائدہ تو عبدال کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام چار ذی الحجہ کی صبح پہنچے کہاں پہنچے مکہ محلین نبی اس حال میں کہ حج کا طلبیہ کہتے ہوئے یعنی کہ حج کی حج کا حرام باندھے ہوئے حج کی نیت کیے ہوئے ف تو آپ نے ان کو حکم دیا آئیں یج آلوح عمرہ کہ وہ اس کو کیا بنا لیں عمرہ بنا لیں فتح دمدالئند ہم تو یہ چیز ان کے ہاں بہت بڑی تھی یہ چیز ان پہ بہت گراں گزری یہ چیز ان کے لیے بڑی عظیم تھی کہ ہم حج کے مہینوں میں عمرہ کریں وہ اس کو بہت بڑا گناہ سمتے تھے بہت بڑا جرم سمتے تھے فقالت انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ائ عمرہ کر کے ہم حلال ہوں گے یہ کون سا حل ہوگا کیا مکمل طور پہ حلال ہو جائیں گے یا کچھ پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور کچھ برقرار رہیں گی یہ حلال ہونے کی حالت کون سی ہوگی الہلی یعنی کہ یہ عام حلال ہوگا یا کوئی خاص قسم کا حلال ہونا ہوگا کال آپ نے کہا ہل یہ یہ حل عام ہوگا مکمل طور پہ تم حلال ہو جاؤ گے یعنی کہ احرام کی وجہ سے حج یا عمرے کی نیت کر لینے سے جو جو پابندیاں عائد ہوئی تھیں وہ ساری ختم ہو جائے گی یعنی کہ خوشبو بھی حلال ہو جائے گی بال کاٹنے بھی حلال ہو جائیں گے ناخن کاٹنے بھی حلال ہو جائیں گے اور شکار کرنا بھی حلال ہو جائے گا اگر آپ کی بیگم ساتھ ہے تو تعلق کیمپ کرنا بھی حلال ہو جائے گا مکمل طور پہ تم حلال ہو جاؤ گے تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ آپ نے صحابہ کرام کو کون سی حد کرنے کا حکم دیا ہے اجے تمتو کا اور یہی ہمارا باپ تھا کہ حد کی تین شکلیں ہیں تین صورتیں ہیں حج تمتو حج کران حج افراد اور آپ نے صحابہ کرام کو یہاں پہ حکم دیا کہ وہ کیا کریں حجت عمرہ کریں ان کے حج تمتو کریں یہ آپ کا حکم ان صحابہ کلام کے لیے تھا جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہیں آئے تھے جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے تھے ان کے انہیں حج تمتو کرنے کی اجازت نہیں تھی اس کے بعد باب نمبر پندرہ باب فلقارن <سؤال> یہ باب کس کے بارے میں ہے حج کنان کرنے والے کے بارے میں کس <سؤال> کے بارے میں یہ باب ہے حج قرآن کرنے والے کے بارے میں حدیث نمبر سات سو اکیاسی سیون ایٹ ون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا بخاری <سؤال> امام بخاری کا اور امام مسلم کا اننافین <سؤال> روایت ہے نافع سے جو جنابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ نما کے آزاد کردہ غلام ہیں یہ نافع کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک عبداللہ بن عمر نے انبن عمر اراد الحجہ بے شک عبداللہ بن عمر نے ارادہ کیا کس کا حج کا عام الحجہ الحجاج ببن زبیری اس سال جس سال حجاد عبداللہ بن زبیر پے اترا کیا مطلب ہے اس کا ان کے اس سال جس سال حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا محاصرہ کیا آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جناب امیر معاویہ ہمارے خلیفہ راشد ہیں کون سے نمبر کیا ان کا چھٹا چوتھے جناب علی ہیں پانچویں جناب حسن بن علی ہیں اور چھٹے امیر معاویہ ہیں اور ساتھ میں کون تھے یزید بن معاویہ اور آٹھویں معاویہ بن یزید یعنی کہ ایک تو یزید کے والد ہیں معاویہ جو صحابی ہیں اور ایک یزید کا بیٹا جس کے نام کیا ہے معاویہ یزید بن معاویہ کے بعد ان کا بیٹا معاویہ بن یزید حکمران بنا لیکن اس نے چند مہینے ہی حکمرانی کی اور اس کے بعد وہ اقتدار سے الگ ہو گیا اقتدار سے کیا ہو گیا؟ الگ, الگ ہو گیا الگ ہو گیا اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو اس کے بعد اقتدار کن لوگوں نے سنبھالا اس کے بعد امت کیا ہو گئی تقسیم ہو گئی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ مکہ میں تھے یہاں پہ لوگوں نے ان کی بیعت کر لی اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی مکہ پہ بھی مدینہ پہ بھی عراق پہ بھی یعنی کہ شام کے علاوہ تقریباً باقی ساری باقی سب شہروں پہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی دوسری جانب شام وغیرہ میں مروان بن حکم نے اپنی حکومت قائم کر لی اور مروان بن حکم بھی صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر یقیناً ان سے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بہت آگے ہیں لیکن برحال مروان بھی صحابی ہیں تو ادھر مروان نے حکومت قائم کر لی ادھر عبداللہ بن زبیر نے مروان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے نے حکومت قائم کر لی عبدالملک بن مروان نے عبدالملک بن مروان نے عبد, بن مروان, نے عبد بن مروان کے زمانے میں پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نما کا محاصرہ کیا گیا حجاج بن یوسف یہ گورنر تھا کس کی طرف سے عبدالملک بن مروان کی طرف سے تو اس نے مکہ کا محاصرہ کر لیا تو ان ایام میں حج کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کسی حاجی کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور مسائل کھڑے ہوں گے تو لوگ حج کرنے سے ڈرے ہوئے تھے حج کرنے سے احتراز کر رہے تھے گریز کر رہے تھے یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو عبداللہ بن عمر نے اراد الحجہ حج کا ارادہ کیا اس سال جس سال حجاج عبداللہ بن زبیر کے ہاں اس نے پڑاؤ ڈالا یعنی کہ ان کا محاصرہ کیا فقیل الح تو اس سے کہا گیا ان سے کہا گیا کہ ان سے عبداللہ بن عمر سے ان نہ سکا انم قتال اور دیگر روایات میں آتا ہے کہ یہ کہنے والے کون تھے عبداللہ بن عمر کے اپنے بیٹے تھے تو انہوں نے کہا کہ انا اِن سکا انم بین قطال لوگوں کے مابین لڑائی ہونے والی ہے لوگوں کے ماں بہن کیا ہونے والی ہے لڑائی ہونے والی ہے وہ انقاف ہوئی سدھو کا ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ آپ کو روک دیں گے کس چیز سے بیت اللہ میں جانے سے حج کو مکمل کرنے سے طواف کرنے سے آپ کو روک دیں گے یعنی کہ عبداللہ اللہ عمر کے بیٹے چاہتے ہیں کہ ابا جان اس سال حج کے لیے نہ جائیں حالات خراب ہیں اور صورتحال حال حج کے لیے مناسب نہیں ہے فقل تو عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں لقت کان نلافی رسول اللّہ وسوۃُ الحسنہ عبد اللہ بن عمر نے قرآن کریم کی یہ عید پڑھی ہے ترجمہ کیا ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بہترین نمونہ ہے یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تمہارے بہترین آئیڈیل ہیں تمہارے بہترین رہبر و رہنما ہیں تمہارے پیشوا ہیں جیسے وہ کریں ویسے تم کیا کرو جی یہ تقادہ ہے مفہوم ہے اس عید کا عبداللہ جی عمر نے اپنے بیٹوں کے سامنے یہ عید پر ڈالی مطلب کیا تھا کہ میں اس موقع پہ وہیں کچھ کروں گا جو اللہ کے رسول نے کیا تھا جی اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے کب جب سن چھ ہجری میں آپ عمرے کے لیے گئے تھے تو مکہ والوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کے کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا آپ کے ساتھ آپ کے کتنے صحابہ کے تھے چودہ سو تو عبداللہ بھی عمر کہنا چاہتے ہیں مجھے اگر روک دیا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے رسول کو بھی روک دیا گیا تھا اور میں وہی وہ کچھ کروں گا جو اللہ کے رسول نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اِدن اسنا کما صنع رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم تب میں ویسا ہی کروں گا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا انی اشہد و کم انی قد او جب تو عمرہ بے شک میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں اس بات پہ کہ بے شک میں نے عمرہ واجب کر لیا ہے میں عمرہ کر کے رہوں گا میں عمرے کی نیت سے جا رہا ہوں سما خارا جا پھر وہ نکل کھڑے ہوئے کون عبداللہ بن عمر عبداللہ عبداللہ عمبر. عمبر. حتیٰ یہاں <ساس> تک کہ جب وہ بیدا نامی جگہ کے سامنے تھے بیدا نامی جگہ کے اوپر تھے یعنی کہ مکاذ الفا کے ساتھ ہی ایک علاقہ شروع ہو جاتا ہے جس کو البیدہ کہتے ہیں تو جب عبداللہ بن عمر نامی جگہ کے اوپر تھے اس سے آگے تھے قال فرمانے لگے ما الحج اللہ واحد حج اور عمرے کا معاملہ ایک ہی ہے حج عمرے کا معاملہ کیا مطلب میں اب عمرے کی نیت کر کے جا رہا ہوں اور میں نے حج کی نیت نہیں کی اگر انہوں نے مجھے عمرے سے روک دیا تو میں کیا کروں گا جو کچھ نبی علی سلاد اسلام نے کیا تھا تو حج کا معاملہ بھی تو یہی ہے تو کیوں نہ ساتھ ہی میں حج کی بھی نیت کر لوں اگر عمرے سے روک دیا گیا تو حج سے بھی روک دیا جائے گا اور اگر عمرے کی جانچ مل گئی تو حج کی بھی جانچ مل جائے گی اور حج کا معاملہ اس لحاظ سے عمرے سے آسان ہے کیسے اگر عمرے میں روک دیا جائے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کی امید ختم نہیں ہو جاتی شاید راستہ مل جائے شاید اجازت دے دیں جبکہ حد کے دن محدود ہے اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رس اجا کو اجازت دے دیں گے داخل ہونے کی تو اس سے پہلے ہی آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا کیونکہ حج کر حج شروع ہوتا ہے آٹھ تاریخ کو جو لیٹ ہو جائے چلیں وہ نو طریق کو ہے رام لیکن دس طریق کو کوئی حج نہیں ہے تو عبداللہ عمر کہتے ہیں ماشا عمد الحج حجی ومرۃ اللہ واحد حج اور عمرے کا معاملہ نہیں ہے مگر ایک جیسا اشم میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں انی قد او جب تو مع جن کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج کو بھی واجب کر لیا ہے میں نے حج کی بھی نیت کر لی ہے پہلے نیت کس کی, کی تھی عمرے کی آپ کس کی نیت کر لی ہے حج کی و اہ ددین اشترا اور جناب عبداللہ بن عمر نے ایک قربانی کا جانور بھی لے لیا جس کو خریدا تھا کہاں خریدا تھا قدید میں قدید نامی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں آتی ہے وہاں سے جانور خریدا اور اس کو بھی مکہ بیچ دیا وحدہ ہدین اصطلاح بل یز اعلی دلی کا اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا یہاں پہ بخاری شیب کی کروایت میں آتا ہے کہ حتیٰ قادیمہ یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر مکہ آئے فطاف و بلبی تھی تو انہوں نے طواف کیا بیت اللہ کا اور صفا مروا کا یہ کام انہوں نے کیے تو اس کے بعد آتا ہے ولم یز اللہ دعلی اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا فلم یَ نہر چنانچہ انہوں نے قربانی نہیں کی ولم یا من نہر و ممن ہو اور کسی بھی ایسی چیز سے حلال نہیں ہوئے جو ان پہ حرام ہو چکی تھی ولم یا انہوں نے سر کے بال نہیں مونڈے ولم قصر سر کے بال نہیں کٹوائے حتیٰ کا حتا کہ قربانی کا دن آ گیا یہ ہے مطلب کہنے کا یعنی کہ قربانی کے دن تک انہوں نے وہ حلال نہیں ہوئے یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے طواف کیا ہو صفا مروہ کی صحیح کی ہو بال کٹوا کے حلال ہو گئے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں حجت اور یہ باپ کس کے بارے میں حجیہ کران کے بارے میں حج کران میں کیا ہوتا ہے حج عمرہ ایک حج عمرہ ایک. ایک ان کے درمیان میں فرق نہیں رہے گا حج تمتوں میں تو عمرہ الگ ہوتا ہے حج الگ ہوتا ہے ہوتا ہے ایک ہی سفر میں ہے لیکن آپ مکاس سے نیت کس کی کرتے ہیں عمرے کی مکہ پہنچ کے طواف کرتے ہیں صفحہ مروا کی صحیح کرتے ہیں بال کٹواتے ہیں لال ہو جاتے ہیں یہ ہو گیا عمرہ اس کے بعد آٹھ تاریخ کو دوبارہ حرام باندھ گے کس کا حج کا حاج یہ حج تمتو حج کنان میں آپ مکاس سے ایک ساتھ نیت کریں گے حج عمرے کی یا وہاں سے آپ نے نیت کر نیت کر لی عمرے کی آگے چل کے آپ نے حج کی کر لی یا وہاں سے نیت کر لی حج کی تھوڑی دیر بعد کی کر لی دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو حج عمرہ ایک ساتھ کرنا اس انداز سے کہ ان دونوں میں فرق باقی نہ رہے یہ کیا حج کران اور اس میں آپ مکہ پہنچ کر طواف کر کے سبا مروا کی صحیح کر کے حلال نہیں ہوتے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کی تھی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ولم یزید علی ذالیکا انہوں نے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا کس سے بڑھ کر کہ ایک تو انہوں نے عمرے کے ساتھ ساتھ کی نیت کر لی دوسرے نمبر پہ قربانی کا جانور خریدا اور مکہ بیچ دیا ولم یزید علی ذالیک اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا احد ہدیہ کا ایک معنی ہوتا ہے جانور مکہ بیچ دینا اور دوسرا یہ کہ جانور کو لے جانا یعنی کہ چاہے اپنے ساتھ لے جا رہے ہوں. وَلَمْ دار کہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا انہوں نے البتہ مکہ پہنچ کے جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے انہوں کیا کیا بیت اللہ کا طواف کیا صفا مروا کی صحیح کی فلم یعنی تو انہوں نے کوئی جانور قربان نہیں کیا یعنی کہ دس تاریخ سے پہلے کوئی جانور قربان نہیں کیا, نہیں کیا. ولم یہ ہر ہو اور کسی بھی ایسی چیز سے حلال نہیں ہوئے جو ان کے اوپر حرام ہو چکی تھی یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اس دوران انہوں نے خوشبو لگائی ہو بال یا بال کاٹے ہوں یا ناخن کاٹے ہوں ایسا کچھ نہیں کیا ولم یا اور انہوں نے سر کے بال نہیں مونڈے ولم مقصر اور نہ ہی بال انہوں نے ہلکے کروائے حتہ کا نیو منہاری حتیہ کہ قربانی کا دن آ گیا فنہارا تو قربانی کے دن انہوں نے کیا کیا قربانی کی یعنی کہ اپنے اونٹ کو نہر کیا اسے ذبح کیا وہ کا اور سر کے بال منڈوائے قد طواف الحج بطوافه الاول اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ انہوں نے حج عمرے کا طواف کر لیا ہے بے طواف اول اپنے پہلے چکر کے ساتھ اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے یہ خیال کیا اور ان کے بارے میں یہ باتیں کون بتا رہے ہیں ان کے آزاد قدا غلام نافے. نافے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ حج عمرہ دونوں کا طواف انہوں نے کر لیا ہے بے طواف الاول پہلا طواف کر کے جب انہوں نے پہلا طواف کیا تھا اس کے ساتھ عمرے کا طواف بھی ہو گیا حج کا بھی ہو گیا یہاں پہ طواف سے کون سا طواف مراد ہے دیکھیں جب وہ مکہ پہنچے تو انہوں نے کیا کیا تھا بیت اللہ کا طواف کیا تھا صفا مروہ کی سعی کی تھی اور اب کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دس تاریخ کو قربانی کی اور سر کے بال منڈوائے اور انہوں نے خیال کیا کہ حج عمرہ دونوں کا دونوں کا طواف انہوں نے کر لیا ہے پہلا طواف کر کے تو اس سے مراد کعبہ کا طواف ہے یا صفا مروہ کا طواف ہے جس کو ہم صحیح کہتے ہیں تو اس سے مراد بیت اللہ کا طواف نہیں ہے کیونکہ عبداللہ بن عمر جب مکہ پہنچے تھے تب انہوں نے جو تواف کیا تھا وہ تواف قدوم ہے وہ کیا طواف قدوم ہے جس کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ جب آپ مسجد میں جائیں اور کسی نماز کا وقت نہ ہو تو پھر آپ تحیت المسجد کی نیت سے دو رقطے ادا کریں گے تو عبداللہ ابن عمر نے مکہ پہنچ کی تو کیا تھا وہ طواف تھا جی اس طواف سے نہ عمرے کا طواف ادا ہو سکتا ہے نہ حج کا جی البتہ اس طواف قدوم کے ساتھ جو انہوں نے صفا مروہ کی سعی کی تھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے دوبارہ صفا مروہ کی سعی نہیں کی جو پہلی صفا مروہ کی سعی کی تھی اس کے ساتھ ہی حج کا حق بھی ادا ہو گیا عمرے کا حق بھی ادا ہو گیا کیونکہ حج کران میں حج عمرہ ایک ہو جاتے ہیں حجوں میں کیا ہوتا ہے عمرہ الگ حج الگ چنانچہ عمرے میں بھی آپ طواف کریں گے اور صفا مروا کی صحیح کریں گے اور حج میں بھی آپ طواف کریں گے صفا مروا کی صحیح کریں گے لیکن حج کنان میں صفا مروا کی صحیح ایک ہوگی اور طواف بھی سچ پوچھیں تو ایک ہی ہے کون سا دس تاریخ والا یہ ہے اصلی طواف جو حج عمرے کا ہے حج کران میں جو پہلا طواف ہے وہ تو طواف قدوم ہے وہ تو سنت ہے وہ افضل ہے وہ واجب نہیں ہے وہ ضروری نہیں ہے اور ایسے الودائی طواف جو ہے وہ تو مکہ سے نکلنے کی وجہ سے ہے تو حج کران میں جو مین طواف ہے اہم طواف ہے بیت اللہ کا وہ دس تاریخ والا ہے اور وہ حج کران میں وہ حج کے لیے بھی ہے عمرے کے لیے بھی ہے تو وہ عبداللہ ابن عمر نے دس تاریخ کو کیا ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے ان کے غلام کہہ رہے ہیں نافع ازاد کردہ غلام کہ انہوں نے یہ خیال کیا کنہوں نے عبداللہ ابن عمر نے کہ انہوں نے حج عمرے کا تواف ادا کر لیا ہے بتواف الاول اپنے پہلے تواف کے ساتھ اس سے مراد کیا ہے اس سے صفا مروہ کی صحیح مراد ہے وقال ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ ذالک فعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جیسے میں نے کیا ہے تو عبداللہ میں عمر نے اس بار اس حدیث کے مطابق کون ساتھ کیا جے کر اور ان کی حدیث سے بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کون ساتھ کیا تھا جے کران اس کے بعد باب نمبر سولہ باب المتعتف الحج جی حج میں فائدہ اٹھانا کا لفظی میں کیا ہوتا ہے فائدہ اٹھانا ایک نکاح میں بھی متا ہوتا ہے اور ایک ہے حج میں متا نکاح میں جو متا ہے وہ حرام ہے یعنی کہ کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح کرنا محدود مدت کے لیے ایک دن کے لیے نکاح یا ایک مہینے کے لیے نکاح یا ایک سال کے لیے نکاح اور جب وہ مدت جو مقرر ہے ختم ہو جائے گی تو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے نکاح خود ہی ختم ہو جائے گا تو یہ جو نکاح والا متا ہے یہ کسی زمانے میں حلال تھا پھر نبی علی صاحۃسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور حرام قرار دینے کی احادیث امیر المنین جناب علی بن ابو طالب بھی بیان کرتے ہیں جو کہ ہمارے چوتھے خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور اب تذکرہ ہو رہا ہے حج والے متا کا لفظی کا کیا ہوتا ہے فائدہ اٹھانا اور اسی سے کہتے ہیں متاعن سامان فائدہ اٹھانے والی چیزیں تو حج میں متا کیا ہے وہی اجے تمتو حج میں متا کیا اجے تمتو تو حدیث نمبر ہمارے پاس ہے سات سو بیاسی سیون ایٹ ٹو Porch. اس عدیز کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان سعید ابن المسیب رویت ہے جناب سعید ابن مصیب رحمہ اللہ سے تابی ہیں اور مدینہ کے بہت بڑے عالم دین تھے فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے قال وہ کہتے ہیں اختلاف علی و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما جناب علی اور جناب عثمان میں اختلاف ہو گیا جناب علی ہمارے چوتھے خلیفہ بنے اور درد عثمان ہمارے تیسے خلیفہ تھے تو دونوں خلافہ کا کسی زمانے میں اختلاف ہوا وہما بصفان جب دونوں مقام عثفان پہ تھے مقام عثفان مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جیسے قدیت جگہ ہے جیسے عثمان جگہ ہے تو یہ مدینہ مکہ کے درمیان یہ مقامات آتے ہیں وہاں اختلاف ہوا اختلاف کس کے بارے میں ہوا فلم حجمتو کے بارے میں کس کے بارے میں حج تمتو کے بارے میں فقال علی تو جناب علی نے کہا کس سے حضر عثمان سے جناب علی نے جناب عثمان سے کہا ما تری دو اللہ ان تنہا ان امرین فعلبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ارادہ کر رہے مگر یہ کہ آپ اس چیز سے روکیں جو چیز نبی علیہ اللاط والسلام نے کی ہے حسدی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کام سے روک رہے ہیں جو کام نبی علیہ وسلام نے کیا ہے اس جملے کی مزید وضاحت سے پہلے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جناب ابو بکر جناب عمر جناب عثمان ان تینوں کا یہ خیال تھا کہ حج تمتوں کی بجائے انفرادی حج کرنا چاہیے صرف حج کرنا چاہیے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جے جی افراد کیوں ایسا وہ کیوں خیال کرتے تھے اس کے کئی اسباب علماء کے نے بتائے ہیں اور سب سے واضح بات یہ لگتی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی رون کے برقرار رہیں یہاں پہ طواف ہوتا رہے صفا مروا میں صحیح ہوتی رہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب لوگ حج الگ کریں عمرہ الگ کریں حج کا سفر الگ ہو عمرے کا بعد میں الگ سے ہو جی. اگر ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کریں گے تو بیت اللہ میں وہ رونقیں نہیں رہیں گی جو ہونی چاہیے تو یہ ان کا خیال تھا یہ ان کی کچھی سوچ تھی لیکن نبی علیہ اللہ کی احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ حج تمتو کرنا چاہیے اور حج تمتو سب سے افضل حج ہے تو یہاں پہ اختلاف ہو گیا ہے جناب عثمان میں اور جناب علی میں جناب عثمان حج تمتو سے روکتے ہیں اور جناب علی حج تمتو کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایک دوسرے مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں گزشتہ درس میں بھی کی گئی تھی کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں تین حج افراد آپ صرف حج کریں حد کے مہینوں میں آپ مکاج سے صرف حج کی نیت کریں اور مکہ میں پہنچ کے آپ طوافِ قدوم کریں اور صفا مروہ کی صحیح بھی کر لیں اور پھر آپ حالت حرام میں ہی رہیں گے آر تاریخ کو آپ مینا چلے جائیں گے اور نو تاریخ کو آپ عرفات چلے جائیں گے اسی دن شام کو آپ مزلفہ آ جائیں گے اگلی صبح دس تاریخ شروع ہو گئی آپ کیا کریں گے مزلفہ سے منا آئیں گے منا میں آپ کنکریاں ماریں گے جانور ذبح کریں گے سر کے بال منڈوائیں گے یا کٹوائیں گے اور اس دن طواف کریں گے اور صفا مروہ کی صحیح اگر آپ طواف قدوم کے ساتھ کر چکے تھے تو ٹھیک اگر اس موقع پہ نہیں کی تھی تو آج دس طریقے طواف کے ساتھ کریں گے لیکن حج افراد والے پہ قربانی واجب نہیں ہے قربانی واجب ضروری اور لازمی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے تو یہ کیا حج افراد اور ایک ہوتا ہے حج کینان حج کینان میں کیا ہے کہ آپ مکاس سے حج یا عمرے کی نیت ایک ساتھ کریں گے اگر آپ نے مکاح سے صرف عمرے کی نیت کی ہے تو آگے چل کے آپ حج کی نیت کر لیں گے تو پھر بھی اجے کران بن جائے گا کیونکہ ابھی عمرے سے فارغ نہیں ہوئے تھے آپ نے اوپر سے حج کی نیت کر لی ہے یا آپ نے مکاح سے نیت کی کس کی حج کی اور آگے چل کے آپ نے عمرے کی نیت کر لی تو یہ کیا بن جائے گا اجے کران بن جائے گا حج کران کرنے والا مکاح سے قربانی ساتھ لے کر جائے یا راستے سے لے لے یا مکہ سے لے لے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی مکاس سے قربانی کے جانور ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ حج کران ہی کرے گا حجتمت نہیں کر سکے گا کیونکہ جب تک یہ قربانی زیبہ ہوگی یا قربانی زیبا ہونے کا دن نہیں آ جائے گا تب تک اس حاجی کو ہلال ہونے کی اجازت نہیں ہے تو جب آپ قربانی کے جانور مکاس سانس لے کر جائیں پھر آپ کون سا حج کر سکیں گے حج کران حج تمتو نہیں کر سکیں گے لیکن حج کران کرنے والا جو ہے اس کے پاس کئی آپشن ہیں قربانی سانس لے جانے والے کے پاس ایک ہی آپشن ہے اجے کران حج, حج تمتو نہیں کر سکتا لیکن حج کران کن کن شکلوں میں ہو سکتا ہے ایک یہ ہے کہ قربانی کے جانور آپ ساتھ لے کر جائیں ایک یہ ہے کہ آپ راسے سے لے لیں اور ایک یہ ہے کہ آپ مکہ سے لے لیں, لیں. حجے کران حج افراد کا سب طریقہ ایک ہی ہے فرق اس کا ہے قربانی کا حج کی میں قربانی واجب ہے اگر قربانی کے استاط نہیں رکھتے یا استاد رکھتے ہیں قربانی کا جانور نہیں مل رہا یا بہت مانگ ہے آپ کی پہنچ سے باہر ہے تو پھر آپ دس روزے رکھیں گے تین کہاں پہ حج کے دوران اور سات واپس آ کر کہاں رکھیں گے اپنے اپنے, اپنے گھر میں یہ کیا ہو گیا حجے کران تو حجے کنان والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا اٹھاتا ہے وہ بھی کیا فائدہ اٹھاتا ہے کہ حج افراد والا اب حج کر رہا ہے عمرہ کرنا چاہے گا تو دوبارہ آنا پڑے گا اسے لیکن حجان والا ایک ہی سفر میں دو کام کر رہا ہے عمرہ بھی اور حج بھی تو اس لحاظ سے حج کی کو بھی کبھی کبھی حج تمتو کہہ دیتے ہیں کیونکہ من ہوتا ہے فائدہ اٹھانا اور حج کنان میں بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے ایک ہی سفر میں دو کام اور حج تمتو جو ہے اس میں فائدہ اٹھانا دو لحاظ سے ہے اس لیے اس کو صحیح معنوں میں حج تمتو کہا جاتا ہے تمتو میں کیا ہے آپ نکاح سے نیت کریں گے کس کی عمرے کی اور پھر بیت اللہ میں پہنچ کے آپ طواف کریں گے صفا مروہ کی صحیح کریں گے اور پھر آپ کیا کریں گے بال کٹوا کے حلال ہو جائیں گے کیا ہو گیا عمرہ ہو گیا اب آپ حلال ہو گئے پابندیاں ختم ہو گئی آپ آزاد ہیں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں ناخن کاٹ سکتے ہیں آپ بال کاٹ سکتے ہیں آپ اپنے سر کو ڈھانگ سکتے ہیں اور بیگ مگر ساتھ کیم کر سکتے ہیں اور پھر آپ آر طریق کو کیا کریں گے حج کا تلبیہ پڑھیں گے حج کا حیرام باندھیں گے حج کی نیت کریں گے تو حج تمتو کرنے والا جن کو عمرہ الگ کرنے والا حج الگ کرنے والا ایک سفر میں دو طرح فائدہ اٹھاتا ہے اس لیے زیادہ تمتو کا نام کس پہ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ عمرہ الگ ہو حج الگ ہو درمیان میں وقفہ ہو اس کے اوپر حجتمتوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی حج کران کے اوپر بھی اجتمتو کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے اور قرآن کریم میں بھی ایسا ہی آیا ہے فمن تمتا العم الرطی الحد جی فمس سرم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو حد کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ قربانی کرے تو یہ الفاظ حج کران کے لیے بھی ہیں اجتمتوں کے لیے بھی ہیں کیونکہ دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک سفر میں دو کام کر رہے ہیں بات واضح ہو گئی اب اس حدیث کو سمجھیں کہ جناب علی اور جناب عثمان میں اختلاف ہو گیا جب کہ دونوں کس مقام پہ تھے مقامِ عصفان پہ اختلاف کس بارے میں ہوا فلم آتی حج تمتو کے بارے میں اور یہاں اج تمتو سے مراد حج کران اور اج تمتو دونوں ہے یہاں اجے تمتو سے مراد یہ ہے کہ ایک سفر میں دونوں کام کر لینے حج بھی اور عمرہ بھی دونوں کام کر لینا فقال علی تو جناب علی نے کہا ماتری دو اللہ تنہا نب النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں چاہتے مگر یہ کہ آپ روکیں اس کام سے جو خود نبی علی اللہۃسلام نے کیا ہے اور آپ نے کیا کیا تھا جے جی کہ کیا تھا فلم اور علی تو جب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دیکھی کیا چیز دیکھی کہ جناب عثمان اس سے روک رہے ہیں اور ایسے کام سے روک رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا ہے تو جب جناب علی نے یہ دیکھا تو لبیہ ما جمیعن تو انہوں نے ان دونوں کا تربیہ ایک ساتھ کہا کن کہ دونوں کا حاج اور عمرے کا ایک ساتھ کہا اللہ محجن و عمرہ اے اللہ حاج عمر کے لیے حاضر ہوں تو جناب علی کا حج کون سا بن گیا حج کنہان حج کنان بن گیا لیکن یہاں حج کنان سے حج کران کے اوپر لفظ کیا بولا جا رہا حجمتوں کا حج افراد والے پہ اجتمتوں کا لفظ نہیں بولا جائے گا حج کران کے اوپر بھی عجت کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ لفظ بولا جاتا ہے اس آدمی پہ جو عمرہ الگ کرے حج الگ کرے لیکن حج کے مہینوں میں کرے حدیث نمبر سات سو تراسی سیون ایٹ تھری اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخالی کا اور امام مسلم کا عن عمران ابن حسین رضی اللہ قال روایت ہے جناب عمران بن حسین رضی اللہ سے وہ کہتے ہیں ان آیت آیت المطعطفی کتاب اللہ نازل کی گئی تمتو والی ایت اللہ کی کتاب میں اور وہ کیا ہے سور کی عیت فمن تمت العمر حجی فمس سی سرم الحد یہ دوسرے اسپارے میں ہے جہاں پہ آدھا اسپارہ ہو رہا ہے اس سے کچھ دیر پہلے تو عمران میں حسین کہتے ہیں کہ حج تمتو والی عیت نازل کی گئی فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ان کے قرآن میں فف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے حج تمتو کیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ وسلام کے ساتھ ولم یون ذیل قرآن یو حرم ہو اور ایسا قرآن نازل نہیں ہوا جو اس کو حرام قرار دے اللہ تعالیٰ نے حج تمتو کے بارے میں ایت نازل کی اللہ کے سرو کے ساتھ ہم نے اج تمتو کیا اور بعد میں کوئی ایسی ایت نازل نہیں ہوئی جس نے اس کو منسوخ کیا ہو اور حرام قرار دیا ہو ولم یون ذیل قرآن ہو اور ایسا قرآن نازل ہوا جو اس کو حرام قرار کس کو حج تمتو کو ان ماتا اور آپ نے بھی حجت متو سے نہیں روکا یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے ردل ما ایک آدمی نے کہا ہے اپنی رائے سے ماشا جو اس نے چاہا ہے عمران بن حسین کہنا چاہتے ہیں حجت متو قرآن سے بھی ثابت حجت متو احادیث سے بھی ثابت نہ قرآن نے اس کو کینسل کیا منسوخ کیا مجید. نہ نبی علیہ سات السلام نے اس سے منع کیا مجید. تو اب ایک آدمی اپنی رائے سے جو چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یعنی کہ وہ اپنی رائے سے روک رہا ہے اس روکنے کے پیچھے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے مجید. یہ آدمی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کون ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو میں جیسا کہ گزارش کر چکا ہوں جناب عمر فالوق نے اس وجہ سے منع کیا تھا تاکہ بیت اللہ کی رونقیں برقرار رہیں لیکن بہرحال ان کا یہ روکنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے مطابق نہیں تھا تو اس لیے عمران بن حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بھی اس کی اجازت موجود ہے احادیث میں بھی ثابت ہے نہ قرآن نے اس سے منع کیا ہے نہ اللہ کے رسول کے احادیث نے سے روکا ہے لیکن قال رض البرعی معاشا ایک آدمی نے اپنی رائے سے جو چاہا ہے وہ کہہ دیا ہے تو عمران بن حسین کی باتوں سے کیا پتہ چلا کہ جب قرآن آ جائے نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائیں پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا جائے گا حتیٰ کہ جناب عمر جیسے آدمی کی طرف بھی نہیں دیکھا جائے گا چلے جائے کہ لوگ اپنے امام کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیں یا حدیث کو چھوڑ دیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے یا امام مالک کی وجہ سے یا امام شافی کی وجہ سے یا امام احمد کی وجہ سے تو یہ درست نہیں ہے ان امہ اکرام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہمارا فتویٰ چھوڑ دو لیکن قرآن و حدیث کو نہ چھوڑنا اس کے بعد حدیث نمبر سات سو چوراسی سیون ایٹ فور میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے امام مسلم ان اسماء بنت ابی بکر ردی اللہ عنہ روایت ہے جناب اسماء بنت تبو بکر ردی اللہ نما سے اللہ ان سے بھی راضی ہو اور ان کے والد جناب ابو بکر سے بھی اللہ راضی ہو قالت و فرماتی ہیں خرج نامرمینا ہم نکلے احرام باندھے ہوئے ہم نکلے حد کی نیت کیے ہوئے خرجنا محرمین ہم احرام کی حالت میں نکلے فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کا نمو حد فلیقم فل یقوم احرامی جس کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ اپنے احرام پہ قائم رہے وہ مللم یقیند الفلیہ اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ حلال ہو جائے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں مکہ پہنچ گئے ہیں ان میں سے جو جانور قربانی کے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے یا راستے سے اس نے لیا ہے وہ تو اب حالت حرام میں ہی رہے گا کیونکہ اس کا حجے کے نان بنے گا اس کا وجمتو نہیں بن سکتا اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ طواف کر کے صفا مروا کی صحیح کر کے سر کے بال کٹوا کے حلال ہو جائے اس کا عمرہ ہو گیا ہے اور اب آٹھ تاریخ کو وہ نیت کرے گا تو اس کا حج ہو جائے گا تو جناب اسما فرماتی ہیں نبی علیہ وسلام کے یہ الفاظ نقل کر دینے کے بعد فلم یقن فہل الطو میرے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا تو میں حلال ہو گئی وکانم آج زبیر حدیون اور زبیر کے پاس قربانی کا جانور تھا وہ حلال نہیں ہوئے زبیر کا کیا تعلق ہے جناب اسما سے ان کے شور ہیں زبیر بن عوام جناب اسما کے خامن ہیں عبداللہ بن زبیر جن کا ہم تذکرہ کر رہے تو ان کے والد ہیں اور زبیر بن عوام اشراء مبشرہ میں سے ہیں ان دس صحابہ کے میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں نبی علی اللہ نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی تو اسما کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا تو میں قربانی ان کے عمرہ کر کے حلال ہو گئی اور میرے خامد کے پاس قربانی کا جانور تھا تو وہ حلال نہیں ہوئے کیونکہ ان کا جکنان بن رہا تھا جناب اسما کا کیا بن گیا حج تمتو اب اگر ان کے پاس استطاعت تھی قربانی کا جانور خریدنے کی تو انہوں نے بعد میں قربانی کا جنم خریدا ہوگا اور اس کو ذبح کیا ہوگا اگر نہیں تھی تو تین روزے رکھے ہوں گے تین آدمی اور ساتھ واپس جا کر تو جناب اسما کا جے جی تمتو بنا اور زبیر بن عوام کا اس روایت کے مطابق کیا بن رہا ہے جے جی؟ خیران بن رہا ہے اس کے بعد باب نمبر سترہ باب کیا ہے باب وجو المتمتع کہ حج تمتو کرنے والے پہ خون واجب ہے خون کا کیا مطلب خون بہانا مراد کیا قربانی واجب ہے المتمت حجتمتو کرنے والا حج تمتو کرنے والے پہ خون واجب ہے کیا مطلب کیا واجب ہے قربانی حدیث نمبر سات سو پچاسی سیون ایٹ فائیو قاف اس عدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا بخالی امام بخالی کا اور امام مسلم کا آن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رویت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے وہ کہتے ہیں تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الوداعی بالعمرت للحج کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں حد کے ساتھ ساتھ عمرہ کر کے فائدہ اٹھایا حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کر کے فائدہ اٹھایا لفظ کا بولا گیا تمتو جب کہ آپ نے حج کون سا کیا تھا حجے کران تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں حج تمتو کا لفظی معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا اور چونکہ حجے کنان کرنے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے اس لیے اس کے اوپر بھی کبھی کبھی حج تمتو کا لفظ بول دیا جاتا ہے اور یہ عبداللہ بن عمر تمتو کا لفظ بول رہے ہیں جو پہلے حدیث نمبر سات میں بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے حج عمرہ ایک ساتھ کیا تھا تو عبدالم عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا حجت الوداع کے موقع پہ حد کے ساتھ ساتھ عمرہ کر کے وہدا اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے قربانی لی قربانی بھیجی قربانی لی فساق مع الہدیات قرمانی کے جانور کو اپنے ساتھ لے کر گئے منزل حلیفہ تھی کہاں سے مقام ذل حلیفہ سے جو مدینہ والوں کا مقات ہے وہاں سے ساتھ لے کر گئے وَبَدَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَحَلَّ بِالْعُمْرَاتِ تو نبی علی علیہ السلام نے آغاز کیا تو آپ نے عمرے کا تلبیہ کہا ثُمَّ أَحَلَّ بِالْحَجِّ پھر آپ نے حج کا تلبیہ کہا اب عمرہ اور حج ایک ساتھ ہو گیا کیا ہو گیا کران ہو گیا فتمت عن الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره للهجي تو لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ کے ساتھ حج کے ساست ساتھ عمرہ کر کے فائدہ اٹھایا فکان من الناس من اهدا فساق الهدیا تو لوگوں میں سے کچھ وہ تھے من اهدا جس نے قربانی کا جانور لیا فساق الهدیا تو قربانی کے جانور کو ان کے اپنے ساتھ ساتھ رکھا لَمْ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کا جب نبی اللہ کہا من کان کم ہر حجا تم میں سے جو قربانی کے جانور لے کر آیا ہے تو وہ کسی بھی چیز کے لیے حلال نہیں ہوگا جو اس کو اوپر ہوئی تھی یہاں تک کہ اپنا حج پورا کر لے دس تاریخ کو جب کنکریاں مار لے گا تو تب جا کر حلال ہوگا اس سے پہلے حلال نہیں ہوگا وملم یقم من کم عہدہ اور جو تم میں سے قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہیں آیا پھل یتف بلبئی تھی وہ وہ طواف کرے بیت اللہ کا اور صفا مروا کا صفا مروا کی صحیح ول یو قصر اور چاہیے کہ بال ہلکے کروائے اور چاہیے کہ حلال ہو جائے اب کیا ہو گیا اس کا عمرہ ہو گیا یہ کہ جو قربانی کے جانب ساتھ لے کر آئے تھے ان کے بارے میں کہہ دیا آپ نے کہ تم نے حلال نہیں ہونا اور دوسروں کے بارے میں آپ نے کہا کہ تم عمرہ کر کے کیا, کیا کرو حلال ہو جاؤ سم بالحجی پھر وہ تلبیہ کہے کس کا حج کا, حج کا وہ کب جی کہے جی گا, گا تاریخ آر, آر تاریخ کو فم المجد حدیین فل یسم سلاستیا من فلحجی و سب آتنی دا رجا اور جو قربانی نہ پائے جی یعنی جی کہ اسے مارکیٹ میں نہ ملے جی جی کوئی بیچنے والا نہ ہو جی جی یا بیچنے والے موجود ہیں لیکن قیمت اس کے پاس نہیں ہے جی جی یا قیمت ہے لیکن اس کی پہنچ سے باہر ہے تو اس شکل میں فرمایا فم المجد حدیین جو قربانی نہ پائے یہ قلمانی کے ساتھ نہ رکھے فَلْيَسُمْ سَلَاةَتْ اَيَامِ فِي الْحَج وہ تین دن کے رودے رکھے کب حج میں وَسَبْعَاتْ اور ساتھ رودے کب رکھے اِذَا رَجَ الْاَحْلِهِ جب آپ نے گھر والوں کے پاس واپس آئے فَطَافَهِينَ قَدِمَ مَكَّةَ جب آپ مکہ آئے تو آپ نے تواف کیا یہ کون سا تواف تھا تواف قدوم کون سا طواف تھا قدوم. قدوم کا مینا کیا ہوتا آنا یعنی کہ مکہ میں پہنچنے کا طواف فطافی نقادی میں مکہ تو آپ نے طواف کیا جس وقت آپ مکہ آئے وسلم اور رکن اولا <شَيْء> اور آپ نے رکن سے مراد حضر اسود اور آپ نے حضر اسود کا استلام کیا ان کے اس کو ہاتھ لگایا اولا شعی یہ سب سے پہلی چیز آپ نے کی طواف کرتے ہوئے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا تھا حضرت عصفت حضر کا اسلام کیا اسے ہاتھ لگایا وسلم رکنا اور آپ نے حضرت عصفت کو ہاتھ لگایا اول شین یہ سب سے پہلی چیز تھی سم خبا سلاطوافن و مشربہ پھر خبا آپ تیز تیز چلے ان کے رمل کیا خبا آپ نے رمل کیا سلاطا اطوافن کتنے چکروں میں تین چکروں میں بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاتے ہوئے طوافِ قدوم میں آپ نے پہلے تین چکروں میں رمل کیا وہ مشع اربا اور چار چکر آپ آرام آرام سے چلے فراقہ ہی نقدا طواف و بل عند المقام رکھاتے ہی نہیں آپ نے دو رختیں ادا کیں جس وقت آپ نے بیت اللہ کا طواف مکمل کر لیا دو رختیں کہاں ادا کی عند المقامی مقام کے پاس کیا مراد ہے مقام ابراہیم, ابراہیم و من مقام ابراہیم مصلح اس پہ عمل کیا آپ نے سمسلم پھر آپ نے اسلام پھیرا ان دو رکتوں سے دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي فن صرف تو آپ مڑے نماز سے مڑے فاتص تو آپ صفا پہاڑ پہ آئے فطافہ بص صفا ول مروا تو آپ نے صفا مروہ کے بھی سات چکر لگائے اور یہ یاد رہے کہ صفا سے مروہ جانا ایک چکر ہے اور مروا سے صفا واپس آنا دوسرا چکر ہے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صفا سے اور مروہ سے صفا آئیں گے تو ایک چکر ہوگا نہیں صفا سے مروہ ایک چکر اور مروا سے صفا تو آغاز ہوگا پہلے چکر کا صفا سے اور اختتام ہوگا مروا پہ تو آپ نے صفحہ مروہ کے ساتھ چکر لگائی سم علمشی نہرمن و طاقد حجہ پھر آپ کسی ایسی چیز سے حلال نہیں ہوئے جو آپ پہ حرام ہو چکی تھی یہاں تک کہ آپ نے اپنا حد مکمل کر لیا وہ نہر حد یہو یوم اور آپ نے قربانی کے دن اپنے نے قربانی کے جانوروں کو نہر کیا انہیں ذبح کیا وفاغ اور آپ واپس آئے کہاں واپس آئے مکہ میں افادہ واپس آئے یعنی کہ آپ آٹھ تاریخ کو نکل گئے تھے نا مکہ سے آٹھ تاریخ کو آپ حد کے لیے منا چلے گئے پھر آگے آپ عرفات چلے گئے پھر مضرفہ آئے پھر منا آئے اب واپس آئے وہ آفاد آپ واپس آئے فتح فبل تو آپ نے بیت اللہ کا کیا تواف کیا طواف سم کیا سمحلہ من کلش ان ہر امامن ہو پھر ہر اس چیز سے آپ حلال ہو گئے جو آپ کے حرام ہوئی تھی و فائ مسلم فائض رسلّ صلی اللہ علیہ وسّلم وسا قلحد میناسی اور ایسے ہی کیا جیسے اللہ کے رسول علیہ صنع نے کیا تھا ان لوگوں نے جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے جنہوں نے قربانی دی وسع قلح اور قربانی کو ساتھ لے کر آئے مین عناصی لوگوں میں سے یعنی کہ لوگوں میں سے جن جن لوگوں نے قربانی دی اور قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے اللہ کے رسول علی اللہ علیہ صحیح نے کیا تھا اس حدیث سے برال یہ پتہ چلا کہ قربانی جو ہے وہ کیا ہے واجب ہے اس پہ جو حج تمتو کر رہا ہے اب وہ حج تمتو چاہے وہ ہو جس کو حج کران کہتے ہیں یا حج تمتو وہ ہو جس میں عمرہ بالکل الگ ہوتا ہے حج الگ ہوتا ہے دونوں پہ قربانی واجب ہے اور قربانی کے ساتھ نہ ہو تو پھر دس روزے ہیں تین حد کے دوران اور سات حد کے بعد اپنے گھر میں پہنچ کر اس کے بعد باب نمبر اٹھارہ باب طواف القدومی و الطوافی طوافی طواف قدوم اور طواف کی دو رقطیں اس باب میں کیا بیان ہوگا طواف قدوم کا اور قدوم کے بارے میں بتا چکا ہوں آنا پہنچنا تو جب آپ یعنی کہ مکہ آتے ہیں تو تواف کرتے ہیں اور سواف کیا کہتے ہیں تواف قدوم ورکات التوافی اور تواف کی دو رکھتے ہیں اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر 786 قاف اس حدیث کے بیان کرنے پر اتفاق ہے کس کا امام بخالق اور امام مسلم کا عباس رضی اللہ عنہما رویت ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نبی علی السّط والم کے چچا کے بیٹے ہیں آپ کے کزن ہیں اور ہاشمی ہیں عالیہ بیت میں سے ہیں قال وہ کہتے ہیں قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آئے نبی علی الط اسلام اور آپ کے صحابہ کہاں آئے مکہ آئے یہ کون سا واقعہ بتا رہے ہیں یہ سن سات ہجری کا واقعہ جب آپ عمرے کے لیے آئے تھے سن چھ ہجری میں آپ عمرے کے لیے آئے لیکن حدیبیہ سے آگے آپ کو آنے نہیں دیا گیا جی حدیبیہ مقام پہ پھر آپ کے درمیان اہل مکہ کے ماں بین معاہدہ ہوا جی اس معاہدے جی کے مطابق آپ اندہ سال عمرے کے لیے آئے تو یہ سن سات عجری تھا جی اور اس سال آپ نے عمرہ کیا تو اس کا تذکرہ کر لیں جناب جنابی عبداللہ بن عباس جی تو اس وقت تک مکہ پہ قبضہ کن کا تھا قریش جی کا جی کفار کا جی تو وہاں پہ یہ بات مشہور کر دی گئی تھی کہ وہ لوگ جو مکہ میں پہلے رہتے تھے قریشی حضرات ہاشمی جی. لوگ جی. یہ جب مدینہ گئے ہیں تو مدینہ کے بخار نے ان کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے جی. کمزور ہو چکے ہیں جی. اب مسلمانوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں تو جنگی لحاظ سے یہ سوچ مناسب نہیں جی. ہے مسلمانوں کو ہمیشہ چاہیے کہ چاہے وہ کمزور ہوں لیکن ظاہر یہ کریں کہ وہ قوت و طاقت میں ہیں جی. تاکہ ان کا دشمن ان سے ڈرتا رہے تو عبداللہ بن عباس سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے صحابہ کرام فقال المشرقن تو مشرکین نے کہا ان نََََََََََ یکدم عليكم وقد وح نما يسلب بے بشک وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں ان کے نبی علیہ السلام اسلام وہ تو نبی نہیں کہتے تھے ان کی مراد محمد ہے وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں اس حال میں کہ ان لوگوں کو يسرف کے بخار نے کمزول کر کے رکھ دیا ہے صرف مدینہ کا پرانا نام ہے جاہلیت کے زمانے کا کفر کے زمانے کا فعام رحم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عں یرملشواط و صلاح تھا تو نبی علی علیہ السلاۃُ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ تین چکروں میں رمل کریں رمل کا مطلب کیا ہے تیز تیز چلیں گے تیز چلیں گے وہ این یمشو مابئی اور یہ کہ دو رکلوں کے مابین وہ چلیں رمل نہ کریں بلکہ چلیں عام چال دو رکنوں سے مراد کیا ہے رکن کہتے ہیں کنارے کہ کو کونے کو ایک حضرت اسود والا کنارہ بیت اللہ کا اور ایک رکن یمانی والا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رکن حضر اسود اور رکن یمانی کے مابین تم لوگوں نے آرام آرام سے چلنا ہے اور بیت اللہ کے جو باقی تین حصے ہیں وہاں پہ تم نے تیز چلنا ہے اس میں کیا حکمت تھی حکمت یہ تھی کہ مشرقین مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ طواف کر رہے ہیں اپنے گھروں کی چھتوں سے پہاڑوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے مختلف مقامات سے دیکھ رہے تھے لیکن جس جانب حضرت اسود ہے اور رکنے یمانی ہے اس جانب سے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا تو آپ کو تو معلوم تھا کہ صحابہ کرام نام واقعی کمزور ہو چکے ہیں اور یہ بھی معلوم تھا اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو آپ نے ان سے کہا ان پہ مہربانی کرتے ہوئے اور ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک تم لوگوں نے آرام آرام سے چلنا ہے اور باقی جو بیت اللہ کا چکر ہے وہ تم نے تیز تیز قدموں سے طے کرنا ہے پہلے تین چکروں میں تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ اینم الشواطہ وہ پہلے تین چکروں میں کیا کریں رمل کریں وہ این یمشو مابعین رکن نہیں اور وہ حضر اسود رکن یمانی کے مابین عام چال چلیں ولم یمنا ہُمرحم اینشوا تک اللہ الا ابقا علم اور آپ کو نہیں روکا آپ کے سامنے کوئی معنی نہیں تھا کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس بات سے کہ آپ ان کو حکم دیں مسلمانوں کو حکم دیں کہ وہ تین چکروں میں مکمل طور پہ عمل کریں مگر ان پہ نرمی کرنے نے ایک ہی رکاوٹ تھی یعنی کہ آپ نے یہ جو کہہ دیا کہ رکن یمانی سے لے کے جرسہ تک تم نے آرام رام سے چلنا ہے تو یہ ایسا کیوں کیا آپ نے آپ کہہ سکتے تھے یہاں پہ بھی تم تیز چلو لیکن اس میں مانے کیا تھا رکاوٹ کیا تھی یہ کیوں نہیں کہا آپ ان صحابہ کے نام پہ نرمی کر رہے تھے ترس کھا رہے تھے ان پہ رحمت فرما رہے تھے ولم یمنا ہو اور آپ کو نہیں منع کیا اس بات سے کہ آپ مسلمانوں کو حکم دیں کہ وہ تین کے تین چ... م... تین چکروں میں مکمل طور پر عمل کریں مگر الابقا علیہم مگر مسلمانوں پہ نرمی کرنے نے آپ کو روکے رکھا یعنی کہ آپ مسلمانوں پہ نرمی کر رہے تھے رحمت فرما رہے تھے اس چیز نے آپ کو روکے رکھا ورنہ آپ نے کہہ دینا تھا تین چکروں میں مکمل طور پر عمل کرو تو یہ اب طواف کون سا تھا عمرے کا طواف تھا اور ساتھ ساتھ تواف قدوم بھی ہے میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ نبی علی صلام فرماتے ہیں جب تم اس کو مسجد میں آئے دو رکھتے پڑھے بغیر نہ بیٹھے اب اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اور زور کی نماز کیم ہو رہی ہے تو فرض نماز میں وہ شامل ہو جائے یہ فرض نماز طیت المسجد بھی بن جائیں گی اور فرض نماز بھی بن جائے گی تو ایسے ہی یہ جو آپ نے طواف کیا عمرے کا یہ طواف قدوم بھی تھا اور عمرے کا طواف بھی تھا چلے جی اور مکہ میں پہنچ کے جو طواف میں رمل کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے یہ عمرے کے طواف میں ہے اور طوافِ قدوم میں ہے کیا مطلب حج کنان والا مکہ پہنچ کے پہلے کیا کرے گا طواف قدوم کرے گا پھر 10 تاریخ کو بھی طواف کرے گا جس کو طواف فاضہ بھی کہتے ہیں طوافِ رکن بھی کہتے ہیں طوافِ زیادت بھی کہتے ہیں 10 تاریخ کے طواح میں وہ رمل نہیں کرے گا الودائی طواف میں بھی رمل نہیں کرے گا جی عمرے جی کے طباف میں رمل ہے جی اور طواف قدوم میں رمل ہے یعنی جی میں جو توفی قدوم آپ کریں گے اس میں رمل ہے حدیث نمبر سات سو ستاسی حدیث نمبر کیا سات سو ستاسی سیون ایٹ سیون کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری امام محمد بخاری کا امام مسلم کا ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبي صلى الله عليه وسلم کان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يخب صلاه الطواف ویمشی اربعه عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے تھے بیت اللہ کا پہلا تواف, پہلا تواف, پہلا تواف کرتے تھے تو یہ خوب اطواف تو تین چکروں میں رمل کرتے تھے پہلے تواف میں تواف قدوم میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا پہلا تواف کرتے تھے تو آپ رمل کرتے تھے تین چکروں میں وہ یمش اربا اور چار چکروں میں عام چال سے چلتے تھے وہ ان کا یس بپن المسی اور بشک شک آپ صفا مروہ کے مابین جو وادی ہے جی وہاں پہ آپ دوڑتے تھے ون حکان یسا اور آپ دوڑتے تھے بطن المصیل وادی کے سینٹر میں جی بدن کا من کیا ہوگا سینٹر وسط اور مسیل پانی بہنے کی جگہ مسیل پانی بہنے کی مصیل کے لفظی میں کیا پانی پانی بہنے کی جگہ یعنی کہ ادھر صفا پہاڑ ہے جی مروہ پہاڑ ہے درمیان میں جو ہموار جگہ ہے جب بارش آئے گی تو پانی ادھر سے گزرے گا سفا پہاڑ کا پانی بھی نیچے آئے گا مروہ پہاڑ کا پانی بھی نیچے آئے گا تو ان کے درمیان میں جا کر صفا کے درمیان میں جا کے جن دونوں کے مابین خالی جگہ ہے میدان ہے اس کے سینٹر میں ہی وہ جگہ بنے گی جہاں سے پانی گزرے گا تو وہ جو جگہ ہے وہاں پہ آپ تیز چلتے تھے اور آج سعودی حکومت نے اللہ ان کو جزائے خیر دے وہاں پہ سبز لیٹیں لگا دی ہیں سبز لیٹ کا آغاز جہاں سے ہوگا وہاں سے وہ اس جگہ کا آغاز ہو گیا جہاں پہ تیز دوڑنا ہے اور جہاں سبز لیٹوں کا اختتام ہوگا وہاں پہ اس جگہ کا اختتام ہو گیا جہاں پہ آپ نے تیز دوڑنا ہے باقی آپ آرام آرام سے چلیں گے تو یہ ہے کہ وہ كَانَ حکان یس آپ دوڑتے تھے بکن المسیلی مسیل وہ جگہ جہاں پانی بہتا ہے پانی بہنے کی جگہ کے سینٹر میں جا کر آپ کیا کرتے تھے دوڑتے تھے آپ مسیل کا ترجمہ وادی کر سکتے ہیں یعنی کہ وادی سے مراد یعنی کہ یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے پانی بہتا ہے اور آپ دوڑتے تھے وادی کے سینٹر میں کب ادا کا فین صفہ جب آپ صفحہ مروہ کے مابین صحیح کیا کرتے تھے جب آپ صفا مروہ کے مابین چکر لگایا کرتے تھے پہ یہ بھی وعدے کر دوں کہ رمل عورتوں کے لیے نہیں ہے رمل عورتوں کے لیے نہیں ہے یہاں پہ امام ابن المندر رحمہ اللہ جو اجماع کے موضوع پہ خاص مہارت رکھتے ہیں کس موضوع پہ ان کے کون کون سے مسائل ہیں جن مسائل میں علماء کرام کا اتفاق ہے اجماع ہے اس بارے میں انہوں نے خاص کتاب لکھی ہے جہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ فلام عصل میں بھی علماء کے نام کا اتفاق ہے فلام عصل میں بھی اتفاق ہے تو ویسے تو ایسی کتب اور علماء کے نے بھی لکھی ہیں لیکن ابن المنظر کی کتب کو کافی بہتر سمجھا جاتا ہے تو ابن المنظر کہتے ہیں اجما اہل العلمی علماء کے کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ النہ رمل النسا ہوبیتی ولا بے نصف و المروا کہ عورتوں پہ رمل نہیں ہے عورتوں پہ رمل عورتوں کے ذمہ رمل نہیں ہے نہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اور نہ صفا مروا کی صحیح کرتے ہوئے ولی ص علیہ نہ اور ان کے ذمہ استباع بھی نہیں ہے یعنی کہ دائ... دائیں دائیں کندھے کو ننگا کر لینا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نبی علی السلام کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ طوافِ قدوم میں اور عمرے کے طواف میں کیا کریں گے دائیں کندھے کو ننگا رکھیں گے سات کے سات چکروں میں چکروں میں سات کے ساتھ چکروں میں تو ابن مندر کہہ رہے ہیں عورتوں کے ذمے رمل بھی نہیں ہے ان کے ذمے استبا بھی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ رمل کا مقصد کیا تھا اور استبا کا مقصد کیا تھا اپنی قوت کا اظہار مسلمان دیا کندھا ننگا کریں اور پھر چلیں تو ان کے کافروں پہ رو پڑ جائے کہ بڑی قوت میں ہے یہ تو کمزور نہیں ہے ہم سوچ رہے تھے کمزور ہو گئے تو مقصد تھا قوت کا اظہار اور قوت کا اظہار عورتوں کے ذریعے نہیں ہوگا کن کے ذریعے ہوگا مردوں کے ذریعے ہوگا اور ویسے بھی عورتیں پردہ کی چیزیں ہیں تو بہرحال عورتوں کے ذمے رمل نہیں ہے اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث نمبر سات کی ایک اور روایت کی طرف وفی روایت اللہ اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی بخاری مسلم کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجیہ عمرے میں طواف کرتے تھے جب حاجیہ عمرے میں طواف کرتے تھے اولما یکدم جب مکہ میں آتے اس کے آغاز میں جی یعنی کہ پہلا طواف وہیں طواف کون سا اطواف کو دوم کہ بے شک رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تھے حاجیہ عمرے میں اولا اقدم جب آپ مکہ میں آتے تھے اس کے آغاز میں تو تواف تو آپ تین چکروں میں دوڑتے یعنی کہ رمل کرتے تین چکروں میں دوڑتے یعنی کہ رمل کرتے ومشا اربعہ اور چار چکروں میں عام چال چلتے سما سعید سعیدہ تئینی پھر آپ دو سعیدے کرتے مراد کیا دو رکھتے, رکھتے, رکھتے ادا کرتے سما یطوف توف بین صفا و پھر آپ صفا مروہ کے مابین کیا کرتے صحیح, صحیح, صحیح کرتے چکر لگاتے تو یہ اس باب سے کیا ثابت ہو گیا طواف قدوم بھی اور طواف کی دو رختیں بھی باب نمبر انیس باب اسلام الحضری و حضر اسود کو ہاتھ لگانا و اور اسے بوسہ دینا حضر اسود کو ہاتھ لگانا اور اسے بوسہ دینا اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر سات سو اٹھاسی سیون ایٹ ایٹ قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا بخاری امام بخاری کا اور امام مسلم کا عبد اللہ عنہما قال لم عنالبی صلی اللہ علیہ وسلم يستلم من جناب عبداللہ بن عمر سے سرویت ہے حدیث نمبر سات اٹھاسی یہ بیان کر چکا ہوں سیون ایٹ ایٹ حدیث نمبر کون سی ہے سیون ایٹ ایٹ اور اس کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا جناب عبداللہ بن عمر سے سرویت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ اللاۃ والسلام کو لم اور النبیہ میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلاط واللام کو یہ سلم و تھی کہ آپ ہاتھ لگاتے ہوں بیت اللہ میں سے الرکنِ یمانی مگر دو یمنی کونوں کو دو کون سے کونے یمنی, یمنی, یمنی. یمنی کونے بیت اللہ کا ایک تو وہ کونا ہے ایک وہ کنارہ ہے جس میں حضر اسود ہے دوسرا وہ ہے جو اس کے ساتھ ہی ہے جو ساتھ ہے اس کو کیا کہتے ہیں رکن یمانی حضرت اسود والا حقیقت میں یمن کی جانب نہیں ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں وہ یمن کی جانب ہے اس سائڈ پہ یمن واقع ہے لیکن جس کنارے میں حضرت اسود ہے وہ یمن والی جانب نہیں ہے لیکن چونکہ ساتھ ہی وہ کنارہ ہے جدھر یمن ہے تو اس لیے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنا ہو تو کیا کہہ دیتے ہیں یمنی کنارے یمنی کونے بیت اللہ کے یمنی کونے تو یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ اللہ عمر کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام بیت اللہ میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے سوائے دو یمنی کونوں کے یمنی کناروں کے ان میں سے وہ کنارہ جس میں عجر اسود ہے تو عجر اسود تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اسے نبی علیہ السلام بوسا بھی دیتے تھے اور ہاتھ بھی لگاتے تھے اور امام ترمدی روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا حدر اسود کو اللہ تعالی روزے قیامت کیا دیں گے زبان بھی دیں گے آنکھیں بھی دیں گے آنکھوں سے دیکھے گا اس کو جس نے اس کو بوسا دیا ہوگا اور زبان سے بول کر اس کے حق میں گواہی دے گا اور یہ بھی صحیح ادیث ہے کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے جب آیا تھا دودھ کی طرح سفید تھا لوگوں کے گناہوں نے اسے کیا کر دیا ہے سیا کر دیا ہے تو عظیم پتھر ہے لیکن ہم نے اس کو ہاتھ کیوں لگانا اس لیے کہ جنت سے آیا ہے نہیں ہم نے ہاتھ اس کو اس لیے لگانا ہے کیونکہ نبی علی صحم نے اس کو ہاتھ لگایا ہم آپ کے ماننے والے ہیں آپ سے محبت کرنے والے ہیں جس چیز کو آپ نے ترک کیا اس کو ہم ترک کریں گے جو کام آپ نے کیا وہ ہم کریں گے رکن یمانی کو آپ نے ہاتھ لگایا ہم لگائیں گے لیکن رکن یمانی کو بوسا دینا ثابت نہیں ہے ہم بوسا نہیں دیں گے حضرت کو آپ نے ہاتھ بھی لگایا ہے ہم ہاتھ لگائیں گے بوسا بھی دی ہے ہم بوسا بھی دیں گے حضر کے در... بیت اللہ کے دروازے کو ہاتھ لگائیں گے نہیں ہاں دنیاوی طور پہ ہاتھ لگانا ہے تو جی بسم اللہ لگائیے یعنی کہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کے دروازے میں کیا چیز استعمال کی گئی ہے گولڈ کا بنا ہے کہ چاندی کا بنا ہے کہ سلور کا بنا ہے اور کیا اس کی کوالٹی ہے دنیاوی طور پہ ہاتھ لگانا چاہتے ہیں بے شک لگائیں لیکن جب آپ محبت سے ہاتھ لگانا چاہیں گے تبرک کے طور پہ ہاتھ لگانا چاہیں گے تو یہ دین بن جائے گا بات اللہ سے محبت کیا ہے دین ہے اور تبرک کے طور پہ ہاتھ لگائیں گے وہ دین بن جائے گا تو پھر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے دلیل نہیں ہے تو پھر آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے آپ دیکھ لیجئے عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہی ہیں کہ بیت اللہ میں سے کسی چیز کو آپ ہاتھ نہیں لگاتے تھے سوائے دو یمنی کونوں کے کناروں کے یہاں پہ میں یہ مسئلہ بھی وعدے کر دوں آپ کے سامنے کہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو بھی بوسا دیا اور اس پہ اپنا نخسار رکھا لیکن وہ رویض ضعیف ہے نبی علی سط اسلام سے ثابت نہیں ہے اتنا ہی ثابت ہے کہ رکن یمانی کو آپ نے ہاتھ لگایا ہے آج طواف کرنے والا رکن یمانی کے پاس سے گزرے گا تو اسے ہاتھ لگائے گا ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک ورنہ اشارہ نہیں کرنا اشارہ نہیں, نہیں, نہیں, نہیں کرنا. کرنا بوسا نہیں دینا اور حضر اسود کو بوسا دیں گے آپ ہاتھ لگانا ممکن وہ ہاتھ لگائیں گے اور جب ہاتھ لگائیں گے تو پھر آپ اپنے ہاتھ کو بوسا دیں اور اگر یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے دور سے آپ اشارہ کر لیں لیکن جب دور سے اشارہ کریں گے تو پھر اپنے ہاتھ کو بوسا نہیں دینا لیکن اگلے یمانی میں ایک ہی کام ہے کیا ہاتھ لگانا وہاں نہ بوسا دینا ہے نہ اشارہ کرنا ہے جیسے جیسے نبی علیہ السلام نے جو جو کیا ہے وہ کریں اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام آ رہے ہیں لوگ آج کل اس کا بڑا اہتمام کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ یہیں سے سمجھ لیں چونکہ یہ کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے اور یہ دنیاوی معاملہ نہیں یہ دینی معاملہ ہے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں مکمل دین دیا ہے اور اس مکمل دین میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے یوم ولادت کو سالانہ طور پہ بطور جشن بطور تہوار منایا جائے البتہ ہر سوموار کو روزہ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ نے کہا تھا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں ہر سوموار کو روزہ رکھا جائے اور آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز اس کا مطلب یہ ہے کہ سوموار کے دن آپ روزہ تو رکھیں گے اس کو عید کے طور پہ نہیں منائیں گے آپ نے اپنے یوم ولادت کے موقع پہ روزہ رکھ کر پیغام دے دیا کہ میرا یوم پیدائش عید نہیں ہے تہوار کا دن نہیں ہے اور یہاں پہ میں ایک اور امر کی بھی وضاحت کر دوں شاید آپ میں سے بھی کئی بھائیوں تک یہ معاملہ پہنچا ہو بصر نبی میں درس دیتے ہوئے مجھ سے ایک دفعہ یہ سوال ہوا تھا تو میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ کام درست نہیں ہے لیکن وضاحت کا انداز کیا تھا کہ میں نے پہلے سوال پڑھا اس کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ عید میلاد النبی منانا درست ہے یا درست نہیں ہے لوگوں نے کہا درست نہیں ہے تو میں نے مسئلے کو مزید وعدے کرنے کے لیے ان پہ اعتراض کیا میں نے کہا بھی اچھا آپ اپنے بیٹے کے یوم ولادت کو بطور عید منائیں برتھ ڈے کے طور پہ منائیں سالگرہ کے طور پہ منائیں وہ تو ٹھیک اور اللہ کے رسول جو سب سے افضل انسان ہے انسان ہیں ان کا یوم پیدائش منایا جائے عید کے طور پہ تو آپ کہتے ہیں غلط ہے اور اس کے بعد پھر میں نے پورا معاملہ واضح کیا میں نے واضح کیا کہ یہ کام درست نہیں ہے اور یہ کہ یہ بدت ہے اور اس کا آغاز کرنے والے وہ لوگ تھے جو ممرو محراب پہ صحابہ کرام کو برا برا کہا کرتے تھے گالیاں دیا کرتے تھے لیکن اس سال عید میلاد النبی منانے والے لوگوں نے کیا حرکت کی کہ میرے کلپ کا وہ ابتدائی حصہ لے لیا اور اس کو نشر کیا جا رہا ہے مجھے کئی جگہ سے یہ میسج ملا ہے کہ آپ کا یہ, می... یہ کلپ جو ہے وہ نشر کیا جا رہا ہے اور دعوی کیا جا رہا ہے کہ فتوا آ گیا ہے کہ عید میلاد نبی ملانا بالکل درست ہے تو یہ دیکھ کر یاد آتا ہے کہ اللہ تعالق فرماتے ہیں قرآن حکیم میں تخر کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو وہ تو میں نے خود اعتراض کیا کیونکہ یہ اعتراض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو میں نے اعتراض کر کے ان کا جواب دینا چاہا ان کے اشکال کا اضالہ کرنا چاہا تو بہرحال یہ کام درست نہیں ہے تو یہاں پہ مزید میں درائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن کو آپ بیت اللہ کے مسئلے میں بھی سمجھیں اور عید میلاد النبی کے مسئلے میں بھی سمجھیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہ کہ عبداللہ ابن عباس دیکھ رہے تھے بخاری خالد شیف کی حدیث ہے اور امیر معاویہ بیت اللہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے تھے عبداللہ بن عباس نے روکا اور یہ قبر نہیں ہے دربار نہیں ہے مزار نہیں ہے بیت اللہ, بیت اللہ کہا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو امیر معاویہ فرمانے لگے کہ یہ بیت اللہ ہے اس کے کسی بھی حصے سے ہم راز نہیں کریں گے عبداللہ بن عباس نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقت قانس اللہ کہ نبی علیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور بخاری میں نہیں دیگر روایات میں آتا ہے کہ امیر معاویہ نے پھر کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ میں بھی آپ بیت اللہ کے ہر کونے کو محبت کے طور پہ عبادت کے طور پہ تبرک کے طور پہ ہاتھ لگائیں ایسا نہیں چلے گا اور پھر امام احمد روایت کرتے ہیں کہ یالا بن لنعمیا رضی اللہ عنہ جناب امیر امین فاروق کے ساتھ طواف کر رہے ہیں جب بیت اللہ کا وہ کونا آیا جو بیت اللہ کے دروازے کے بعد میں ہے حضر اسود اس کے بعد بیت اللہ کا دروازہ آتا ہے اس کے بعد حتیم والا جو کونا آتا ہے پہلا کونا تو وہاں آپ پہ, پہ پہنچ کے یا بن عمیا نے جناب عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا تاکہ کونے کے ساتھ لگائیں عمر فاروق نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا یالا کیا آپ نے نبی علیم کے ساتھ مل کر طواف نہیں کیا تھا یا کہنے لگے بالکل کیا تھا عمر فاروق فرمانے لگے کیا اللہ کے کی رسول نے اس کو ہاتھ لگایا تھا کہ لگے نہیں کہ آپ پیچھے ہٹ دو اللہ تعالیٰ فرماتے القتقان القمفی رسول اللہ وسط الحسن کے نبی علیہ نام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو اس لیے جب کعبۃ اللہ میں اتنی احتیاط ہے تو قبروں پہ کتنی احتیاط کرنی چاہیے مزاروں درباروں پہ کتنی احتیاط کرنی چاہیے عید میلاد النبی کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کام اللہ کے اصول نے نہیں کیا جب کہ نبی بننے کے بعد یہ دن آپ کی زندگی میں تیس مرتبہ آیا ہے جناب بکر کے زمانے میں آیا ہے جناب عمر کے زمانے میں آیا ہے جناب عثمان کے زمانے میں جناب علی کے زمانے میں جناب حسن کے زمانے میں ان میں سے کسی نے بھی آپ کے یوم ولادت کو بطور عید نہیں منایا اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بداعت سے محفوظ رکھے ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں جب موت دے تو اس حالت میں دے کہ ہم تو اچھی طرح توحید کے اوپر ہوں اور آپ کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے عذاب جہنم سے محفوظ رکھے آپ سب ساتھی جو اس درس میں شریک ہوتے ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور آپ کی اولاد میں برکتیں ڈالے اور اللہ تعالیٰ ہر اس بھائی کو رزق حلال دے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے جس کو پر کردہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے کردہ اتارنے کے سلسلے میں اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حدیث کا اور قرآن کا طالب علم بنائے واخا عانا الحمد للہ رب العالمین